استخارہ کا ذوق بڑی نعمت اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو استخارہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور پھر استخارہ کی برکت سے ان کی جھولی خیر ہی خیر سے بھر دیتے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے جن کو استخارہ کا زیادہ ذوق تھا ان کا دینی کام بہت محفوظ رہا اور خوب پھلا پھولا ہر کسی کو استخارہ کا ذوق نصیب نہیں ہوتا اس لیے دینی علم رکھنے والے کئی افراد بھی استخارہ کے بارے میں پوری معلومات نہیں رکھتے بس وہی مشہور باتیں جو لوگوں میں پھیل چکی ہیں وہ ان کے ذہن میں ہوتی ہیں ہمارے قریب زبانہ کے اکابر میں سے حضرت اقدس بنوری بن قدیث سر رہو کو استخارہ کا بہت ذوق تھا وہ استخارہ کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جس کام کے لیے بھی استخارہ کیا جائے اس میں ضرور بضرور خیر ملتی ہے کوئی خواب نظر آئے یا نہ دل مطمئن ہو یا نہ فوری خیر دکھائی دے یا نہ انجام اس کام کا ضرور خیر والا ہوگا حضرت بنوری بن رحمۃ اللہ علیہ نے استخارہ کی قوت سے دس طلبہ کے ایک مدرسہ کو ایک عظیم الشان تحریک بنایا اور آج اس جامعہ کے فضلہ پوری دنیا میں موجود ہیں اور دین کے ہر شعبے میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور جامعہ کا اپنا کام بھی دور دور تک مستقل بنیادوں پر پھیل چکا ہے بھائیوں اور بہنوں استخارہ کی نعمت حاصل کر لو اور پھر اس نعمت کے ذریعے ہر خیر سے جھولی بھر لو